اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹیرول کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے